بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا المل بی اسی نے اس کو بولنا سکھایا اشمس مسب سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں فاح وز اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی اللا تقغو فی المیزان کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ولا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بیچھائی فی فا تخل اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں ولحب السف اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فبی علا تو اے گروہ و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے خلق خواب اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھناتی خن مٹی سے بنایا وہ خلق ال اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا فبی ائی آلہ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے غب و وہ رب المرب وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فبی عئی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں بین برزخ دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے سبھی ائی ابات تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اللؤلؤ والمرجان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فب عی آنا اباتو کدیبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے ولا کل اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فبی الا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے کلو من علیہ فون مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے ربك ذو اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فبی علاقی ب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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے دونوں جماعتوں ہم قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فبی ائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے یا ماشا الجن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 کما تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گی فبی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے فکانت کدی حر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فبی ائی بکمات تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے فیولہ دم بلاجا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 نوافی والاقدام گناہ اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے سبھی آدمات تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گی ہادی جہنتی یو کدی بو بل بجری یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگاڑ لوگ جھٹلاتے تھے یطوفون بینہا و بین حمیم آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے دو باغ ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے رواتا افنان ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فبی عئی علادیبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے عینان تجریان ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں فبی ای ایلا ابی کماتو کدیبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلاؤ گے کل کی زوجان ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فبی اے آبی کماتو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 ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فیہن قاصرات القرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان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 فبی آنا کمات کر تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ہل جزا احسانی الحسان نیکی کا بدلا نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فبی ائی آلہ ابات کدیبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے ما جنتا اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فبی عی الابکماتو کدیبا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے مدح بتان دونوں خوب گہرے سبز فبی عی تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فی ماں نانی ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فیم ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں فبی ائی آلہ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے فی ہنگ نا تن ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فبی ائی آلہ ابی کماتو تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے قصورات فلخیا وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں فبی ائی آبی کماتو تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فبی ائی آب بھی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے حسان سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے فبی تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تبارک اسم ربك دل والاکرام اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے